شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب میرے محترم میں نے خلاصے کے اندر بتایا تھا کہ صورت کے اندر دلائلیں نقلیاں ہیں توحید کے لیے ٹھیک ہے نا اور داغی ہیں دعووں کے اوپر دلائل دیے گئے پہلا دعویٰ کیا تھا حسلم ضائع فی ذات اللہ دوسرا حسلم غائب فی ذات اللہ تیسرا دعویٰ کیا تھا ما یوہا کی تبلیغ کرو بہادر بند کے چوتھا یہ تھا کہ مع دین انات کی وجہ سے ہی مانتے ان کو تم چار دعوے ذہن میں ہیں اب دیکھو یہ کس سے چڑھ رہے ہیں ان دعوی ہیں کا بر مرتب ہیں بالکل صلی اللہ نوحا پہلا قصہ پہلے دعوے سے متعلق حسر و ندائے ذات اللہ پہلا قصہ پہلے دعوے سے مطالعے نول علیہ السلام کی قوم کہاں رہتے تھی تم بتاؤ وہ عراق کے اندر رہتی تھی پڑی ہٹی نے بڑھا دیتے کہاں رہتی تھی عراق کے اندر اور اب تاکہ بھیجا ہم نے نول علیہ السلام کو طرف قوم اس کی کے یہ انی لقوم <سلام> نذیر مبین اس کے نیچے لکھ دو مؤخر سمجھاتا ہوں میں آپ کو انی لقم نذیرم مبین کے نیچے کیا لکھنا ہے مؤخر اللہ تاب بدو اللہ کے نیچے لکھو مقدم لکھ لیا جی مقدم اچھا جی اب مقدم مؤخر کر کے مانا کرو کہ آپ لوگوں کو چیز آسانی سے مر رہی ہے سمجھے ہم نے یہ موتی حاصل کی ہیں ہوتے لگا لگا کے ساری ساری رات سمجھے جی اب مانا کرو جی البتہ یہ بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو طرف قوم کے اب کس کا مانا کرو گے تم بتاؤ ہاں ان سے پہلے بائی مقدر ہے بائی تو کہ نہ عبادت کرو تم کسی کی سوائے اللہ کے تو یہ پہلے آ جائے گا انی لکم نذیر مبین اب اس کا معنی کرو اس سے پہلے فقالہ مقدر ہے ہم نے اس کو کہا کہ یہ توحید لے کے جاؤ توحید کی تبلیغ کرو پس کہنے لگے بے شک میں واسطے تمہارے ڈرانے والا ہوں ظاہر ظہور یہ ہے تخفیف اجمالی یہ تخویف کیا ہے اجمالی اب اگے اس کی تفصیل ہے کہ کیسے ڈراتا ہوں ان یخاف علیکم عذاب یوم العظیم یہ تفصیل انذار ہے اب معنی سمجھ گیا بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب دن دردناک کا پاکال مل الذين كفروا آج رانا نور السلام نے جب تبلیغ شروع کی تو پہلے پہلے کس نے مقابلہ کیا سردار تاہور قوم بھی دین کا کام کرو گے تو سردار مخالف ہوں گے سوچ لینا غریب نہیں مخالف ہوتے اناد قوم لکھ لو مضمون لکھو مختصر اناد قوم پس کا سردار انہیں انہ جنہوں نے کف دیا اس کی قوم سے ماں نرا کلّہ بشرم مثلا اعتراض نمبر نہیں دیکھتے ہم تجھ کو مگر بشر آپ جیسا اور بشر نبی نہیں ہوتا وما نرا کا نمبر دو اور نہیں دیکھتے ہم تجھ کو کہ ہوں تیرے مگر وہ لوگ جو رزیل ترین ہیں ہمارے تیرا ساتھ دینے وہ ہیں والے ہیں کون رزیل ترین غریب ہیں موچی پالی دندے گھٹیا قسم کے, کے لوگ تیرا ساتھ دے رہے ہیں مگر وہ لوگ رزیل ترین ہم میں سے انہوں نے تیرا ساتھ لیا باد رائے سرسری رائے سے بادر رائے کا من ان کی فکر جو ہے زہری فکر ہے ان کا دماغ گہرا نہیں چلتا سمجھے جی سرسری رائے ہے ان کی تو تیری تباہ کرنے والے ایک تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں دوسرا تیری اتباع بغیر غور و فکر کے کی سوچا نہیں ہے سرسری رائے سے تو امبیال علیہ ام و السلام کے ابتدا کے اندر متبین کون ہوتے تھے وہ غریب لوگ حضرت نے فرمایا باد علیہ السلام ہو غریب سکما بدا فکرو بال غربا آپ لوگ کام کریں گے غریب آپ کا ساتھ دیں گے دنیا دار نہیں دیں گے تو خوش ہونا غریب ساتھ دیں گے تو خوش ہونا کہ انبیاء کے حامی بھی کون ہوتے تھے غریب ہوتے تھے یہ اور نہیں دیکھتے ہم واسطے تمہارے اپنے پر کوئی فضیلات بل نہ نمبر چار بلکہ گمان کرتے ہم تم کو جھوٹے کتنے اعتراض کیے چار غلط اعتراض سارے لیکن اللہ کا نبی جواب دے رہا ہے محبت و پیار سے وہ سخت اعتراض کر رہے ہیں یہاں جواب محبت و پیار سے ہے جواب لو پر میں میری قوم خبر دو اگر ہوں میں اوپر دلیل واضح ہے اپنے رب کی طرف سے اور دی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رحمت اپنی طرف سے رحمت کے نیچے دیکھو نبوت قمیت پوشیدہ کی گئی ہے نبوت تم پہ تو ہمارا کام تو ہے سمجھانا ہمارا کام سمجھانا ہے یارو آباد چاہے تم مانو نہ مانو بھائی جو مبلغ ہوتا ہے وہ ایک چیز حق سامنے رکھ دیتا ہے یا زبردستی ان کے گلے مار دیتا ہے یرسہ ڈال دیتا ان کے گلے کے اندر یہی فرمایا آلزم ہوا کیا لازم کر دیں گے ہم تم کو یہی بینا جو دلائل میں دے رہا ہوں تمہارے اختیار میں ہیں میں تمہارے اوپر لازم نہیں کر رہا کہ تمہارے گلے کے اندر زبردستی ڈال کہ کیا لازم کر دیں گے ہم تم کو یہ بینا نا بان تم ہوں اور تم مکرو سمجھنے والے ہو بیا قوم یہ کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی یا مبلغ مخلص معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے یہ غرض فاسد ہوتی ہے تو غرض فاسد کی نفی کی گئی اے میری قوم نہیں سوال کرتا میں تم سے اوپر اس کے مال کا نہیں معاوضہ میرا مگر اللہ کے ذمے پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے لو ہیں تو تیرے تاب رضی لوگ ہمیں نفرت آتی ہے ان سے چلو ہم تیری بات اس وقت سنیں گے جب ان رضی لوگوں کو کیا کر دے گا تو ہٹا دے دور کر دے جب ہم تیرے پاس ہیں یہ نہ بیٹھے ہوں ہمیں نفرت ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارے کے حاکم نے کہا تھا نا کہ میرے بیٹے کو آ کے میرے گھر پڑھاؤ تو حضرت نے جواب کیا دیا العلم وزار ولا یزور علم کی زیارت کی جاتی ہے خود علم زیارت نہیں کرتا یہ جواب دیا پھر اس نے کہا چلو میں بیٹا بھیجوں گا لیکن جب میرا بیٹا پڑھے اس وقت دوسرے لڑکے نہ پڑھیں علیحدہ پڑھا فرمایا یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا اس نے کہا غریبوں کے ساتھ نہ بیٹھے یہ تو حاک میں بخار کا حال تھا سمجھے جی؟ تو فرمایا میں غریبوں کو دور نہیں کر سکتا غریب مجھ کو کیا ہے؟ پیار ہے، دیکھ نہیں تھا وَمَا آنَا بِطَارِ دِلَّذِينَ آمَنُو اور نہیں میں ہٹانے والا ان لوگوں کو جو مومن ہیں ہٹا ہوں کیوں؟ وہ تو مقربان شاہی ہیں وہ کیا ہیں؟ شاہی مقرب ہیں بھئی شاہ کون ہے؟ اللہ ہے نا؟ تو خدا کے یہ مقرب نہیں مومن تو مقربان شاہی کو میں ہٹا ہوں یہ نہیں ہو سکتا بے شک وہ ملنے والے ہیں عزت کے ساتھ اپنے رب کو تو مقرب ہیں خدا کے لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو ایسی قوم ہو کہ جہالت کی باتیں کرتے ہو اب یہ بات سمجھ گئی نا کبھی ہمیں چاہیے غریبوں کو نہ ہٹائیں ان سے محبت کریں پیار کریں بھیا قوم اے میری قوم کون مدد کرے گا میری اللہ کی گرفت سے بالفط اگر میں ان کو ہٹا دوں کیا نہیں سمجھتے تو وراکول رکمند خزاء اللہ اضالۂ شب و منصب نبوت انہوں نے وہی شبہ پیش کیا جو آل کر بتّی صاحبان کہتے ہیں کہ نبی کا ہوتا ہے جی عالم الغیب بھی ہوتا ہے مختار کل بھی ہوتا ہے اور نور ہوتا ہے اور یہی کہتے ہیں نا بتی لوگ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے تیرے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں لہٰذا تو نبی نہیں ہے تو فرمایا یہ oh منصب نبوت میں یہ داخل نہیں کہ عالم الغائب ہو عالم الغیب کون ہے اللہ اور نہیں کہتا میں تم کو کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے مختار کُول ہوں اور نہیں جانتا میں غیب کو نہیں کہتا میں کہ میں کیا ہو نور ہوں؟ ड़्यू, ड़्यू, ड़्यू, ड़्यू, ड़्यू, بلا اور نہیں کہتا میں ان لوگوں کے مطالعے او غریب کہ حقیر سمجھتی ہیں ان کو تمہاری آنکھیں کہ ہر گیندمی دے گا ان کو اللہ تعالیٰ خیر و ثواب جیسے تم نے گمان کیا ہوا ہے باقی تم کہو کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے تو کھوٹ جانے خدا جانے مجھے تو یہ مخلص معلوم ہوتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے ساتھ اس چیز کے جو ان کے دلوں میں ہے انی عزلّمن ظالمین اگر میں ان کو ہٹاؤں تو میں کیا کہوں غالمین میں سے ہو جاؤں کالو یا لو اناد قوم آخر نے کہا اے نو تاکی جھگڑا کیا تو نے ہمارے ساتھ بات بہت جھگڑا کیا لے آ وہ عذاب جس کا وعدہ دیتا ہے اگر ہے تو سچوں میں سے کالا جواب مطالبہ پر میں عذاب لانا خدا کا کام ہے میرا کام ڈرانا ہے سوائے سے نہیں لائے گا تمہارے پاس عذاب اللہ اگر چاہے گا لیکن اس وقت تم ہرا نہیں سکو گے جب آذاب آیا اور نہفا دے گی تم کو خیر خائی میری اگر ارادہ کروں میں یہ کہ خیر خی کروں سے تمہارے اگر اللہ ارادہ کرتا ہے یہ کہ کیا کرے گمراہ کرے وہی حراب تمہارا اور اس کی طرح لوٹائے جاؤ گے تو نو علیہ السلام نے مختار کل کی نفی کی اپنے سے یا نہیں جی کہ اللہ اگر گمراہ کرنا چاہتے تو میری خیر خیت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی میرے عزیز ر غور کرنا درمیان میں ام یقولو و نفترا اور آگے ہے وہ اوہ ایلانو تو اوہے ایل نو نوح علیہ السلام کی بات ہے اور ام یقول و نفترا یہ درمیان میں کیا ہے اس کے متعلق دو کال ہیں ایک کال تو یہ ہے کہ جملہ موترزہ ہے لکھ لو جملہ مو برائے شکوا کفار مکہ جملہ طرزہ برائے شکوہ کفار مکہ جب حضور نے قرآن سنایا مکہ کے کافروں کو اور خاص طور پہ یہ نوح علیہ السلام کا قصہ بھی سنایا حضور نے تو کافر کہنے لگے مکے کے کہ آئے محمد تو اپنی طرف سے گھڑتا ہے یہ نوح کا قصہ بھی تو نے اپنی طرف سے گھڑا ہے سمجھے کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے تو یہ جملہ موترزہ ہوا یا نہیں وہ پہلے نوح علیہ السلام کی بات ہے اب کس کی بات ہے حضور کے ساتھ کفار مکہ کی بات ہے کیا کہتے ہیں کفار مکہ کہ گھاڑ لیا اس کو حضور نے جواب شکوا آ فرما دیے اگر میں نے اس کو گڑا ہے قرآن کو قصہ نوح کو تو میرے ذیمے میرا جرم ہے اور میں بری ہوں اس سے کہ تم جرم کرتے ہو یہ سمجھ آ جی آگے بہو ہے علیہ نوح کہ نو علیہ السّلام تو ہے یہ قول تو ہے حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ درمیان میں کیا ہے جملہ وہ طرزہ ہے لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کو نول علیہ السلام کا تطیمہ بناؤ ابن عباس کے نزیک ہے نو علیہ السلام کے قصے کا تطیمہ ہے پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ ہم یقول اون کون کہہ رہے ہیں افارے مکہ اور کس کو کہہ رہے ہیں حضور کو اب نو علیہ السلام کے قصے کا تتیمہ ہوگا تو یوں مانا ہوگا کہ نوح کی قوم نے نوح کو کہا جب نو علیہ السلام نے یہ تبلیغ کی یہ تبلیغ ہے نا سامنے تو لو کی قوم نے لو کو کہا کہ لو یہ جو تبلیغ تو کر رہا ہے نا خدا کی طرف سے نہیں تو اپنی طرف سے گھڑتا ہے تبلیغ اپنی طرف سے گھڑتا ہے پھر قرآن کی بات نہیں ہوگی ام یقولون کیا کہتے ہیں قوم لو کے گھڑ لیا اس تقریر کو پہلے افطرا ہو کہ کا کرتے تھے قرآن کو گھڑ لیا آپ کہہ دی اگر میں نے گھڑا تو میرے اب سمجھ جی بات تتیما قصائے لوہ بھی بن سکتا ہے اور حضرت شاہ صاحب کے نزدیک درمیان جمرہ موتر ڈبل جی. شہید اسلام اب فار... لو علیہ السلام کی طرف وہی ہو گئی کہیں قوم میں سے جتنی ایمان لانے تھے ایمان لا چکے اب اس کے بعد کسی نے ایمان نہیں لانا باقی تو غم ناک بھی نہ ہو یہ تقبیر میں لکھا جکا چکا ہے سنجے کوئی امید نہیں ہم سے اور وہی ٹی کی طرف لو کے یہ ہے کہ ہرگز نے ایمان لائیں گے طریقہ سے مگر جو ایمان لا چکے بس نہ غم کر تو بس بابس کے, کے کر رہے ہیں واسنا فل ہم <تصفح> نے ان پہ طوفان کا عذاب بھیجنا ہے لہذا تو کشتی تیار کر جس کے اندر تو کس کو سوار کرے مومنین کو سوار کرے اور اپنی ضروری اشیاء بھی رکھے وہاں اور بنا تو کشتی کو ہماری نگرانی میں بیاہ جو نے نہ کہا بنا ہماری نگرانی میں وبا جنا ہمارے حکم سے اور نہ بات چیت کرنا میرے ساتھ ظالموں کے بارے میں اب ان کا قطعی فیصلہ ہے کہ ان نہ و محرکوں وہ اب نول علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی بنا دیتے تھے نول علیہ السلام کشتی کو اس کے اندر دونوں احتمال ہیں خود بناتے تھے یا کاریگروں کے ذریعے بناتے تھے جب کشتی بنانی شروع کی نا تو اس کی قوم کے سردار گزرتے تھے تو وہ کہتے تھے شاہ کونتا نبین و سر کا نجارہ اے لو پہلے تو تو نبوت کے دعوے کرتا تھا نبی تھا اب کیا بن گیا بڑ ہی بن گیا نجار لکڑی کا کام شروع کر دیا ایک مزاق یا دوسرے مذاق یوں کرتے تھے کہ دیکھو پانی کا نام نشان نہیں پانی کا یہ خشک ہے ریگستان ہے پانی کا نام نشان نہیں یہ کشتی بنا رہا ہے پتہ نہیں کہاں ترائے گا یہ کشتی آج سے کوئی عرصہ پہلے میں کراچی آیا تو یہ کوٹری اور حیدرآباد سے گزرا خشک آپ کا دریا بھی خشک نظر آتا تھا تو ہم پڑھتے تھے غمگین ہوتے تھے ہے پانی نہیں ہے لیکن اب دیا پانی تو ڈوب رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں اجائے بات گزرے تو انہوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ دیکھو کشتی بنا رہا ہے ترائے گا کہاں دیکھو جی وہ کلّا اور جب گزرتے ہو اس کے اوپر کوئی سردار گزرتا ہو اس پہ کوئی سردار اسی قوم کا تو مشکری کرتے ہو اسے سے کا حضرت نے فرمایا اگر مشکری کرتے ہو تم ہم سے ہم بھی مشکری کرتے ہیں تم سے اس کا معنی حال والا بھی ہے استقبال والا بھی ہے تم ہم سے مشکری کرتے ہو ہم تم سے مشری کرتے ہیں کہ خدا کا عذاب کس پہ ہے سر پہ ہے اور بے پرواب پھر رہے ہو تم یہ مسکری ہے یا نہیں اس حال کا معنی استقبال کا معنی یہ ہے کہ اب تم مسکری کرتے ہو جب عذاب کے اندر ڈوبو گے تو ہم مسکری کریں گے جیسا کہ تم مس عانقری جان لوگے گے تم اس شخص کو کہ آئے گا اسے پر عذاب رسوا کرے گا نازل ہوگا عذاب دین عطۂ جا امر الام آ گیا جی عذاب یہاں تک کہ جب آ گیا حکم ہمارا عذاب کا اور جوش مارا تنور نے تندور بھی تین معنی لکھو ایک تندور کا مانا ہے معروف تندور یہی تنور تمہارا جس پہ روٹیاں پکتی ہیں یہ عراق کے اندر تنور تھا پہلے پہلے تنور نے جوش مارا اسی تنور سے پانی آیا بحر تنور معروف نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھا رات کے اندر اس چشمے کا نام کیا تھا تنور تھا تنور معروخ نمبر ایک نام چشمہ نام چشمہ نمبر دو نمبر تین یہ ہے کہ تنور کا معنی کرو واجھول ارغ کیا کرو جی واجھول سارا رو زمین سارے روئے زمین کو بھی کہا کہا جاتا ہے تنور کہا جاتا ہے تمام روئے زمین سے پانی ایسے ابھرنے لگا ایسے روئے زمین اب تین معنے سمجھ آئے گئے تو ہم نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ اب ایسے کرو کہ جو جانور تیری ضرورت کے ہیں پہ خنزیر کو سوار کیا کیا اور خنزیر کو تمہاری ضرورت کیا ہے فرما ضرورت انسانی کے جانور کون سے جو جانور ضرورت انسانی کے ہیں وہ جانور سوار کر لو اس وقت ضرورت انسانی کے تھوڑے جانور ہوں گے مخلوق بھی کا تھی تھوڑی تھی جانور بھی تھوڑے ہوں گے تو اپنی ضرورت انسانی کے جو جانور ہیں ان میں سے نر مادہ سوار کر لو باقی جو جانور اس کے اندر رہتے ہیں اپنا پانی کے اندر رہتے ہیں جیسے مچھلیاں ہو گئی۔ برحا بھی ہو گئی بداخو کے سوار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو سوار کر دو مومنین کو بھی سوار کر لو تقریباً اسی مومن تھے اپنے آہل کو بھی سوار کر لو دیکھو جی کل نہ ہم نے کہا اہم فیح سوار کر بیچ کشتی کے من کلین ہر نو سے جانوروں کے ہر ناؤ سے جوڑا جوڑا زوجین منا؟ کا کیا جوڑا نارا اور مادہ اسنین تاکید ہے اس کی سوار کر ہر نو سے جانوروں کے ہر نو سے جوڑا جوڑا و اور اپنے آل کو بھی سوار کر درمیان میں چھوڑ دو و من آ منا وطف من آ منا کیسے اڑے گا آل اپنے آہل کو بھی سوار کر اور کس کو سوار کر ومن آمن مومنین کو بھی سوار کر اللہ من صابہ کا لہم <الْكَوْر> مگر وہ جن کے اوپر سبقد کر چکی بات عذاب کی تیرے احل میں سے ان کو سوار نہیں کرنا وما آمن ماح اللہ کلی اور نہ ایمان لائے ساتھ نور علیہ السلام کے مگر تھوڑے اسی تک لکھ لو تقریبا انتہا سی تک کی سوار ہو گئی وکالر قبوفیہ بسم اللہ مجرحہ مرسا تو لو علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے متبین کو فرمایا کہ جس وقت سوار ہونے لگو نا کشتی پہ تو یہ وظیفہ پڑھنا کشتی پہ سوار ہوتے ہوئے یہی دعا پڑھنا اور پھر میں سوار ہو جاؤ تم بیچ اس کشتی کے قائلین بسم اللہ سے پہلے کا مقدر ہے آئے سوار ہو جاؤ بیچ اس کشتی کے درہ حالے کے کہنے والے ہو یہ لفظ بسم اللہ مجر و مرساہا ساتھ نام اللہ کے ہے جاری ہونا اس کشتی کا اور ٹھہرنا اس کشتی کا بے شک رم میرا بخشنے والا ہے مہربان ہے اے بسم اللہ جار مجرور متعلق صابت ان کے خبر مقدم مجراہ مرسہ مبتدا مخر ماتوف ہے ایک بار سمجھ لیجئے یہ مرسا ہے نا یہ مستر میمی ہے ٹھہرنا اس کا اسی طرح مجراہ یہ بھی کہا ہے مستر میمی ہے یہ مجرے حاصل اصل میں کہتا جیسے مرسا ہا یہ بھی کہا ہے مجراہا دونوں مستر میمی ہیں لیکن ہماری یہ قرآن کس کاری کی ہے ہفس کی ہے نا تو حفظ امالہ کرتا ہے کیا یہ جیسے کاریوں کو دیکھا ہے وز ظہا کی بجائے کیا پڑھتے ہیں وز پڑھتے ہیں تو آپ سنی مالا کیا ہے مجراہا کی بجائے مجر ہا سمجھے واہ یا جمع ہے ان کی اور یہ کشتی جاری ہو رہی تھی ساتھ ان کے موجوں کے اندر کتنی بڑی موجیں تھیں پہاڑوں کی طرح کل جب ناد نب نہ پکارا لوہ نے اپنے بیٹے کو تھا بیچ کنارے کے وہ سوار نہیں ہوا تھا اس پہ علماء کے دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ بظاہر وہ مومن تھا بظاہر کیا تھا مومن تھا لیکن دل میں کیا تھا منافق تھا منافقانہ انداز اس نے اختیار کیا ہوا تھا تو نو علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ بھی مومن ہے سوار ہو جائے کہ وہ دل میں کیا تھا کافر تھا منافقانہ طریقہ اختیار کرتا تھا تو نول علیہ السلام کو جو حکم دا مومنوں کو سوار کرو تو انہوں نے کہا یہ بھی مومن ہے کہ سوار ہو جائے لیکن وہ دل میں کافر تھا بےمان تھا وہ سوار ہونا نہیں چاہتا تھا نو علیہ السلام کے ساتھ دیکھو اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ چٹا کا تھا بکارا لوہوں نے اپنے بیٹے کو تھا بیٹ کنارے کے اے میرے پیارے بیٹے سوار ہو جا ساتھ ہمارے اور نہ ہو تو ساتھ کافروں کے تو قول کتنی ہے جی ایک یہ کہ بظاہر کا مومن تھا تو وہ من آمنا میں داخل ہوا یا نہ ہوا کس میں داخل ہوا no, don't اللہ, don't اللہ نے کہا مومنین کو سبھار کرو اس کو مومن سمجھتے تھے اور اگر بالکل چٹا کافر تھا تو کس میں داخل ہو سکتا تھا آلہ کا کیا پر میں آحل کو بھی دو داخل کرو باقی منصحبا کا لہل قول کی تو مکمل تشریح تھی ان کے پاس نول علیہ السلام کے پاس نہیں تھی وہ آگے ہوگی آگے تشریح ہوگی اب یہ کوئی آدمی کہے کہ دو علیہ السلامۃ السلام کیوں بلا رہے تھے تو میں نے اس کا جواب دے دیا ہے نہیں اگر بظاہر مومن تھا دل میں کیا تھا کافر تھا تو نور علیہ السلام نے اس لیے کہا ہمارے ساتھ سوار ہو کے مومن سمجھو اس کو اور اگر زہراً کیا تھا کافر تھا تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ نے کہا اپنے آل کو سوا میرے آل میں تو ہے باقی اللہ من صاحبہ کا لہر کی تشریح کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کی تھی نہ وہ آگے ہونی ہے اچھا جی سوار ہمارے ساتھ نہ ہو ساتھ کافروں کے وہ کہنے لگا ان قریب ٹھکانہ لوں گا جگہ لوں گا طرف پہاڑ کے بچائے گا مجھ کو پانی سے پر نہیں تھی بچانے والا آج کے دن اللہ کے کہار سے اللہ امر مگر وہ شاس جس کو اللہ تعالی رحم کرے وہ بچ جائے گا یہ مر رحم کے نیچے لکھو من کتے کیونکہ جس پہ اللہ تعالی رحم کرے وہ آسم ہوتا ہے یا مرحوم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مرحوم اور معصوم وہ آسم میں داخل ہوگا وہ پہلے تو آسم کا ذکر ہے نا تو استثنا بتصل من کتے ہوئی منقطے ہوئی نا پہلے سے داخل نہیں نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن اللہ کار سے مگر وہ شخص جس پہ اللہ رحم کرے وہ بچ جائے گا تو کیا ہوگا آسم ہوگا معصوم ہوگا معصوم برہوم وہ رکاوٹ آگے درمیان دونوں کے کو گیا کیلا اور کہا گیا بعد کفار یہ لکھ لو جب سارے کافر غرق ہو گئے نا تو پھر کہا گیا اور کہا گیا باد ازار کے کفار اے زمین نگل تو اپنے پانی کو اور اے آسمان تھم جاتوں تو معلوم ہوا ان پہ دونوں طوفان تھے زمینی بھی تھا اور جیسے ہمارے اوپر ایسے نہیں آئے زمین کا سیلاب بھی اور آسمان کی بارے بھی اور خشک ہو گیا پانی وزیامر قصہ ختم ہو گیا اچھا جی کشتی تیرتی رہی دی جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کافر تو مر گئے نا حکم آ کہ زمین اب پانی کو کیا نکلو تو جلدی جلدی پانی نیچے اترنے لگا اور حضرت نو کی کشتی کہاں بیٹھ گئی دی جودی پہاڑ پہ یہ عراق کالا کام موسل کا وہاں جودی پہاڑ ہے اب بھی موجود ہے وہاں لوگوں نے دیکھا ہے سمجھے اور ٹھہر اوپر اور کہا گیا بودلل قوم دوری ہے رحمت سے ان لوگوں کے لیے جو کیا ہیں ظالم اس طوفان کے متعلق صاحب روح المانی لکھتے ہیں دونوں قول ہے ایک قول تو یہ ہے کہ ساری دنیا میں آیا اور ایک قول یہ ہے کہ اسی ملک کے اندر آیا کون سا ملک عرا و ناد نو ربا اور پکارا لو نے اپنے رب کو اب دیکھو نول علیہ السلام جو اللہ کو پکار رہے ہیں نا تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نول علیہ السلام کا پکارنا اس وقت بالکل ایسے بیکار نہیں تھا کیوں کہ یا تو منافق تھا وہ تو نول علیہ السلام وہ کو کیا سمجھتے تھے وہ مومن سمجھتے تھے تو یا نو علیہ السلام کا خیال تھا کہ اللہ نے فرما آپ اپنے آل کو سوال کرو ہے میرے آل میں سے باقی علام صابہ کا لہٰول کی تشریح ہے نہیں وہ تو آگے اللہ تعالیٰ خود کریں گے نا اور پکارا نو نے اپنے رب کو عرض کیا ہے میرے رب بے شک میرا بیٹا تو میرے آل سے ہے اور بے شک وعدہ تیرا سچا ہے اور تو آم الحاق ہے کہ آل کو بچائے گا قال جواب ربانی فرما لو ان سم نہ بے شک یہ نہیں تیرے اہل یہ تیرے اہل سے مرا میری تھی مومن اہل اللہ فرما رہے ہیں جو نجات پانے والے تھے یہ آہل ناجی میں سنی کس کے اندر ہے کا کال قول میں سے ہے یہ بھی من صابہ کال کال میں تھا اور اس کی ماں جو تھی نا کنان کی وہ بھی کافرہ تھی سمجھے واہلا اس کا نام تھا وہ بھی کارک ہو گئی تھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ قرآن میں ہے نہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیو کافر ہے تھی یہ امراۃ فراؤن بم اپنا ذارا بلّہ دین کا فرمرات نو بمراتا وہ تھا نہیں قرآن پاک میں یہ کافر دن دونوں بے شک وہ نہیں تیرے آل سے جو نجات پانے والے ہیں کیوں ان غیر وسال صالح اس کے لیے اس لیے کہ اس کے ایسے عمل تھے جو اچھے عمل نہیں تھے یہ ذو عمل ہیں اس سے پہلے زو لکھ لو صاحب لکھو یا ذو بے شاہ یہ صاحب ہے ایسے عملوں کا جو برے ہیں پس نہ سوال کر تم مجھ سے اس چیز کا کہ نہیں واسطے تیرے ساتھ اس کے کوئی علم میں نصیحت کرتا ہوں تو کو روکتا ہوں اس سے ہو ت انجانوں سے ایسے سوال نہ کر جو انجان کرتے ہیں یہ جاہل کا منہ کیا کرنا ہے انجان تو اللہ تعالیٰ نے کنان کو نوح علیہ السلام کے آل سے خارج کر دیا یا نہیں کنان کو نوح علیہ السلام کے آل سے کیا کر دیا خارج کر دیا اب تمہارے سامنے لوگ آتے ہیں اکثر سید شیعہ دعویٰ کرتے ہیں ہم کن ہیں سید ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور اکثر شیعہ ہیں یہ کیا حضور کا خاندان بن سکتا ہے جب کنان نورم کا خاندان نہیں بن سکتا ان نہ سمے نہ لے سمین تو یہ کہ خاندان بن سکتے ہیں لہذا یہ جو ہے نا بدعتقاد لوگ یہ اس کے لائق نہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے بدعتقاد ہاں ایک سید ایسا ہے جس کا عقیدہ بالکل صحیح ہے مواحد ہے لیکن کو گناہ گار ہے تو اس کا احترام کر سکتے ہو بد اعتقاد احترام کے لک نہیں یہ بات سمجھی یا نہیں سمجھی چلی قال رب اب نور علیہ السلام نے عرض کیا میرے پرور میں پناہ کرتا ہوں ساتھ کہ سوال کروں ایسی چیز کا کہ نہیں واسطے میرے ساتھ کوئی اور اگر تو نے نہ بخشا میرے لیے گزشتہ اللہ تک پھر لی کے نیچے کا لکھو گزشتہ غلطی نہ بخشی اور آئندہ رحم نہ کیا تو ہو جاؤں گا خاص میں سے کیلا یا لو خاتمۂ قصہ اب قصہ ختم ہو رہا ہے جی خاتمہ قصہ کہا گیا ہے نو اتر جاتوں ساتھ سلامتی کے جو ہماری طرف سے ہے اور برکتوں کے ساتھ اتر جو تیرے اوپر بھی ہیں بالا او مین اور ایسی جماعتوں پہ ہیں جو تیرے ساتھ ہیں یہ مان لکھ لو اور میں ترکیب سمجھاتا ہوں یہ برکتیں توجبے پہ بھی ہیں اور ایسی جماعتوں پہ ہیں جو تیرے ساتھ ہیں یہ لفظی مانا اگر کرو تو مانا گڑبڑ ہو جاتا ہے او من کے بعد کا لکھا ہوا ہے دو من ایک من ہے ایک من ہے تو مانا یوں ہوگا اور اوپر ان جماعتوں کے جو کہ ہونے والی ہیں ان سے جو تیرے ساتھ ہیں یہ مانا ٹھیک بنتا ہے غلط ہے لہذا یہ میمان کا جو مین ہے نا اس کو مین بیانیا بناؤ اور اس کا مانا نہ کرو یہ محض بیان کے لیے ہے مین بیانیا لکھ لو اب مان صحیح ہے برکتیں ہیں ایسی جماعتوں پہ جو تیرے ساتھ ہیں مما مام کا معنی کرو میں نے کا معنی نہیں کرنا برکتے ہیں ایسی جماعتوں پہ جو تیرے ساتھ ہیں یعنی وہ جماعتیں جو تیرے ساتھ ہیں یعنی کا منع کر سکتے ہو واہ مامن حال کفار جو تیرے ساتھ جماعتیں ہیں ان پہ تو ہیں برکتے واہ مامن اور بعض جماعتیں ایسی ہیں یہ کون ہیں جی حال کفار قریب نفع دیں گے ہم ان کو پھر پہنچے گا ان کو ہمارے طرز دردناک تل کا من غیب تل کا من بال غائب کے ساتھ لکو فوائد, قصہ فوائد قصہ اس قصے کے دو فائدے ہیں ایک اس بات رسالت حضرت کی رسالت کو ثابت کیا گیا دوسرا آپ کی تسلی اس بات رسالہ تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قصہ نو کا غیب کی خبروں سے ہے وہی کرتے ہیں ہم ان خبروں کو تیری طرف نہ تھا تو جانتا ان کو تو نہ تیری قوم پہلے اس سے تو حضور عالم الغیب حضر ہوئے جب آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہی کی تو کیا ثابت ہوا پہ رسالت ثابت ہوگی نہیں ثابت ہوگی صبر یہ تسلی رسول ہے صبر کر تو اچھا نتیجہ ہے مستقین کے لیے میرے محترام یہ پہلا قصہ تو آ گیا شہید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 یا صاحب الجمال سید البشر من لقد اسلام ڈاٹ